السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی گی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو ماشاء اللہ, اللہ ایک بات میں نے عرض کرنی ہے سب سے پہلے میرے نام کے ساتھ جو شیخ الحدیث لکھا ہوا ہے نا برائے مہربانی یہ مٹا دیں بہت مہربانی ہوگی اللہ کرے مجھے کسی شیخ الحدیث کی جوتیاں اٹھانے کا مجھے بہت میں تو اس قابل بھی نہیں کہ شیخ الحدیث کوئی شیخ الحدیث ہو تو میں اس کی جوتیاں بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہوں جی جو حضرات اس عہدے پر اس مقام پر فائد ہیں ان کے بہت بڑے مرتبے ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور مد بھی ہے کہ میرے کلاس فیلو تھے فیصل آباد میں فیصلہ آباد میں محدف اعظم پاکستان رحمتہ اللہ علیہ کے مرضے کی شیخ العدیث ہے میرا یہ دل تھا کہ میں ان کی قدم بوسی وکرا ضرور دیں جی <تصحیح> ان شاء اللہ اور جو دوست موجود ہیں پتہ نہیں کون کون موجود ہے مجھے تو دو, دو تین آدمی نظر آ رہے ہیں <تصحیح> باہر کے الحمد لله الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله ان يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعودني في الكفر كما يكره أن يقذف زفا في النار حبیب مخبیرم وامر نبی السلط وسلم اللہ, اللہ علی سیدی يا نبی اللہ السلات والسلام علیکم یا رسول اللہ سید یا یا حبیب اللہ <تصفح> گرامی قدر آج بخاری شریف کے کتاب الایمان سے اور بخاری شریف کی حدیث نمبر پندرہ اور میں پندرہ سولہ اور ستارہ یہ ان کو مکمل کرنے کے لیے تو بہت سا وقت چاہیے لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں آپ لوگوں کی خدمت میں زیادہ باتیں کر سکوں اللہ تعالیٰ مجھے حق کی آواز تو فرمائے تو سب سے پہلے حدیث کی عبارت حدیث کی عبارت اس طرح پہلے سند حب محمد محمد ابن المسن سنا عبد الوہاب اصقفی قال أيوب ایوب ان ابی قلاب عن انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قلع من کن فیه وجد حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسول احبہ الیہ مما سواہما وان یحب المرأہ لا یحبو الہ ویدھا عودہ ایہو ازا فیننہ <فانننا> یہ اس کی عارت تھی اس کا ترجمہ سماتھ فرمائیے کہ حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین اشیاء میری وہ لائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول سے ان کے سوا اس سے زیادہ کوئی محبوب نہیں جس کسی سے محبت کرے یہ ہے گھر طرف لوٹنا ایسا ہی برا جانے ملنے کو برا جانتا ہو اور یہ تین چیزیں جو ہیں اللہ اور اس کے رسول سے ان کے علاوہ کسی سے زیادہ محبت نہ کرے اور جو ہے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے اور کفر کی طرف لوٹنا ایسا برا جانے جیسے دو طرح اٹھنے کو جی آپ غور پر مالی لیجیے گا کہ اس میں پانچ راوی ہیں اور سب سے پہلا راوی جو ہے وہ محمد بن مسنہ ہے اور ان کی کنیت جو ہے ابو موسا ہے اور یہ بصری ہیں اور خطیب نے انہیں سکا کہا ہے یعنی خطیب بغدادی نے انہیں سکا کہا ہے اور ان کی حدیث سے علماء اختلاع کرتے ہیں گو داد تعلیم دی اور پھر کے دو سو دو ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے یعنی محمد بن مصنح جو ہیں ان کا انتقال دو سو ہجری میں ہوا ہے اور محمد بن اور محمد بن بشار جو ہے اسی سال پیدا ہوئے جس سال حماد بن سلام کی بات ہوئی تھی حماد بن سلامہ ایک سو ستارٹ ہجری میں یعنی جیسے امام شاپی رحمت اللہ علیہ وہ تو اس دن جو ہے پیدا ہوئے جس دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس سال میں جس میں حماد بن سلامہ کی وفات ہوئی ہے تو اس سال یہ دونوں محمد محمد خنا اور محمد بن بشار جو ہے وہ سال جو ہے وہ پیدا ہوئے یعنی ایک سو ستاٹ میں پیدا ہوئے ہیں دوسرے راوی جو ہے عبد الوہا بن عبد المجیز سقفی بسری ہیں اور امام محمد بن ادریس شافی اور امام احمد بن حنبل اور امام یاہیا بن معین اور امام ابن مدائنی نے ان سے روایت کی ہے اور امام یحییٰ نے انہیں فکہ کہا ہے اور وہ ایک سو ساٹھ ہجری میں پیدا ہوئے ایک سو ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں تیسرے راوی جو ہیں وہ ایوب بن ابی تمیما ہیں بصری ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام سفیاان سوری اور امام سپیاں بن ہونا اور امام ابو حنیپا رضی اللہ تعالی ان ہم نے ان سے روایت کی ہے امام نسائی نے انہیں سکہ اور ثبت کہا ہے امام بخاری کی روایت کے مطابق ایک سو اکتی ہجری میں ایک سو اکتی ہجری میں کو بسرا میں ہوئے ہیں اور ان کی عمر تریسٹھ سال ہوئی ہے ان کی عمر کتنی تریسٹ سال ہوئی ہے ہاں جی اور چوتھے راوی جو ہیں وہ ہیں ابھی ابو اب بن دید بن عمر یہ بصری اور ثابت بن کیس انصاری اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان سے انصاری ان سے اور دیگر صحابہ سے سماعت کی ہے اور ان کی امتحان چار کو یہ شام میں فوت ہوئے اور پانچویں جو ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان ہیں اور یہ جی حالات جو ہے وہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں حضرت انس بن مالزی اللہ تعالی انہوں کے ہاتھ کل ہی میں نے عرض کیے تھے اور اس حدیث میں جی ماشاءاللہ اللہ اس حدیث کے بارے میں یہ بس فرمائی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں جس میں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت جو ہے وہ پائے گا ایمان کی حلاوت وہی پائے گا جس میں تین چیزیں ہوں گی اور اس, کو اس حدیث کو حلاوت المان والی کو جناب امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے امام ندی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور اس کی ضد جو ہے وہ ہے مر مر کا معنی ہے کڑوا اور ہوا جو ہے یہ ہائی کو, کو اور جو اہل عرب بولتے ہیں اس حلاوے کے لیے کسرت سے بولتے ہیں جس میں شہد یا اصل جسے کہتے ہیں ہم لوگ اردو زبان میں اسے شہد کہتے ہیں جس میں مکس ہو اسے حل حل حل حلوہ حلاوا کہتے ہیں اور ہماری اپنی زبان میں ہم لوگ کسرت سے لفظ جو ہے حلوا بولتے ہیں حلوا کہتے ہیں میٹھی چیز کو جیسا کہ ہمارے روم میں سان بائی ہیں ان کی دکان ہے اور یہی حلوائی کی دکان ہے یعنی مٹھائی کی میٹھے کی دکان ہے اور اس کی ضد جو ہے وہ کڑوا ہے حلاوت الایمان کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو ایمان کی ایسی لذت حاصل ہو جائے اور خدا اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ غالب ہو اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لذت محسوس کرے اور اس, کے اس میں دوسرا لفظ ہے یک رہو جو وہ کہتے ہیں کراحت شی یعنی کسی چیز کو برا جاننا یعنی اس سے راضی نہیں ہوگا اور یا تو سب ہیں اور حضب اور اور کہیں پھین جائے تو اگر یہ اس کے علاقی دیو سا ہے سو و ہے اس پہ ہے کہ مقرک سمرہ ہے یعنی پھل ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے شارحین کرام نے محبت اللہ کے معنی یہ کیے ہیں محبت اللہ کے معنی یہ کیے ہیں کہ اس کے احکام اور اس کی اطاط اور اس کی منع کی ہوئی چیزیں اور جتنے بھی منحیات ہیں ان سب سے پرہیز کیا جائے اور بعض نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ محبت اللہ کے معنی یہ ہیں جو چیز اللہ کو پسند ہے دل اس کو پسند کرے اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں اس سے پرہیز کیا جائے اور بعد نے اس کو یوں ادا کیا ہے کہ محبت اللہ کے معنی یہ ہیں جو چیز اللہ کو پسند ہے دل اس کو پسند کرے جو اللہ کو ناپسند ہے دل اس کو ناپسند کرے اور قاضی یاز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا محبت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اطاط میں اور استقامت اور اس کے دیئے ہوئے حکم اور اس, اس کے وہ احکام جن سے انہوں نے منع فرمایا ہے اور او محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میلان قلب جو ہے اسی طرف ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس طرف جو ہے کبھی کرنے کا میلان جو ہے پیدا نہ ہو اور جن کا حکم فرمایا ہے ان کے نہ کرنے کا کبھی دل میں خیال اور وسوسہ بھی پیدا نہ ہو اور حسن اخلاق اور احسان یہ محبت کرنے کا سبب بنتے ہیں یہ تمام امور حضور علیہ سلاط و میں پائے جاتے ہیں کیونکہ حضور علیہ سلاط و محسن عالم ہیں ظاہری اور باطنی حسن کے مجسمہ ہیں اخلاق عالیہ اور محاسن غیر ممتنا کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پیکر ہیں تو اس حدیث میں ایمان کو شہد سے تشبیح دی گئی ہے کیونکہ حلاوہ جو فطرتی طور پر جو پیدا ہوتا ہے وہ سب سے مشہور اور معروف جو ہے وہ شہد ہے اور جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور مشبہ ایمان جو ہے اور یہ مشبہ بھی ہی اصل ہے وجہ صبح دونوں میں یہ لذت ہے اور استعارہ بالکنایا یہ ہوتا ہے تو پھر مشبہ بہی کو ذکر کیا خواص اور لوازم جو ہے مشبہ بہی کے طرف اس کی اضافت کر دی ہے تو شہد کے ذائقے سے جو واقف ہوتا ہے تو شہد جیسی مٹھاس اور ذائقہ اور فائدہ کسی دوسری چیز میں نہیں پاتا اسی طرح جو مسلمان ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے تو اس پر اس کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں ان میں سے تین اس حدیث میں بیان فرمائے گئے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی محبت سارے عالم سے زیادہ ہو اور ان پیارے یہ ساری کائنات سے زیادہ یہ محبوب ہوں اور پیارے ہوں اور الحب فلّہ اس آنکھوں کی طبیعت بن جائے اور اسلام سے بغاوت اور اس کے لیے کسی کیسی دشواری ہو جیسے آگ میں اپنے جسم کو ڈالنا ہے ایسی اگر دشواری بھی آ جائے پھر بھی اسلام سے منحرف نہ ہو امام مسلم نے اس عادیز کے اس ٹکڑے کو یکذفا پنار سے اور مومن کی فضیلت کا استدلال کیا ہے جیسے کلمہ کپر کہنے پر جسے کلمہ کپر کہنے پر مجبور کیا جائے تو وہ تقیہ نہ کرے بلکہ جان دے دے اور اپنی جان پیدا کر کے وہ لذت وہ ایمانی لذت جو ہے وہ حاصل کر لے اور اس کے بعد والی جو حدیث ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد برمایا حدیث نمبر سولہ اس کی جناب سب سے پہلے جو ہے وہ عبارت سماعت فرمائیے گا اور اس میں اس باب کا نام جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام رکھا ہے علامت الایمان حب الانصار یہ حدیث کا امام بخاری نے باب بندہ ہے اور باب کا نام جو ہے باب کا نام جو ہے وہ یہ رکھا ہے اللہ نے وہ انسانسار بخاری شریف سرو کیا تھا تو ایک حوال وہ حل تھا کہ امام باری مطلعہ لئے امام کے ذمناقص ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں حقیقتاً وہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے ایمان ایسی چیز ہے جیسے آپ ایک بلڈنگ کو سمجھ لیں اور کسی مکان کو سمجھ لیں اور یہ امال اس کے اندر مثل سامان کے سمجھ لیں جیسے گھر میں سامان زیادہ ہوتا رہتا ہے اور کم ہوتا رہتا ہے یہ اندر کے سامان کی قبیعت ہے نہ کہ بلڈنگ کی قبیعت ہے بلڈنگ ایک ثابت چیز ہے وہ نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے اور سامان کم بھی ہوتا رہتا ہے زیادہ بھی ہوتا رہتا ہے اسی لیے اس, اس, اس, اس کتاب الایمان میں جو حدیثیں لائی گئی ہیں وہ حدیثیں جو ہیں ان, چیز ان چیزوں پر شام ان شاء اللہ وہ بہت سی حدیث آگے بھی آ رہی ہیں اور پیچھے جو ہیں وہ بھی میں نے عرض کر دی ہیں اور وہ یہ حدیث سماعت فرمائے حد ثنا ابو الید کالا ثنا شعبہ قال اخبر ان عبد اللہ ہبن انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان ع نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار و النفاق حب ابو ذل جو انصار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایمان کی نشانی جو ہے انصار سے محبت ہے اور منافقت کی نشانی جو ہے وہ انصار سے بغض ہے اور یہی اسی نام سے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس باب کو باندھا ہے اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ چار ہیں اور سب سے پہلے ابو الولید شام بن عبد الملک یہ تیالسی بصری ہیں انہوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے امام شعبہ رحمت اللہ علیہ سے حماد بن سلامہ سفیان بن اجینا اور آ... ان سب سے روایت کی ہے اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ان کو متقن کہا ہے امام ابو ذرا نے ان سے روایت کی ہے اور کہا ہے ولید نصف الاسلام اسلام ہے یعنی اتنا بڑا درجہ دیا ہے ان اکیلے کو نصف الاسلام جو ہے وہ فرمایا ہے اور وہ اپنے زمانے میں امام اور لوگوں میں جلیل قدر بادل تھے دوسرا جو ہے امام شوبہ بن حجاج ہے جن کے بارے میں میں دو دن پہلے جو ہے پوری تفصیل سے عرض کر چکا ہوں تیسرے جو امام ہے وہ عبداللہ بن عبد اللہ بن جبر مدنی ہیں اور مدینے والے انہیں جابر کہتے ہیں جبکہ اہل عراق جو ہیں ان کو جبر کہتے ہیں امام مالک اور شوبہ نے ان سے روایت کی ہے بخاری مسلم ترمدین نسائی نے بھی ان سے روایت کی ہے چوتھے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان وہ ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں آپ لوگ سماعت پر چکے ہیں حضرت جابر حضرت انش بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات جو ہے مشہور ہے اور کسی سے مقبی نہیں یہ جی خاد میں خاص ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ نے ان کے لیے دعا کی والدہ کی سفارش کی وجہ سے ان کے لیے دعا کی اور دعا میں مال بھی کثرت سے ہوا اولاد بھی کثرت سے ہوئی اور درازی عمر کی بھی دعا حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے تو اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصار سے محبت جو ہے ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بوجھ رکھنا جو ہے وہ منافقت کی علامت ہے اور ابھی دو چار پانچ منٹ کے لیے درخت کو میں منقطع کرتا ہوں اور انشاءاللہ 5 پانچ منٹ کے بعد ایک نعت آپ لوگ مجھے سنا دیں پھر انشاءاللہ اللہ میں حاضر ہوتا ہوں اور درس کو مکمل کروں گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشق پاب دو چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشق پاب دو دن ہے کھیلا ہوا مگر وقت طرح ہے شام دو دن ہے کھیلا ہوا وقت سہر ہے شام ہو چاند سے ان کے چہرے پر رے پے سوئے مشق فام دو ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام دستے حسن سن ہم سے ہسن سے اور ملے گے جام دو چاند سے ان کے چہرے پر گے سوئے مشکل فب دو گاتے حسن سن حسبی ہے عین مصطفیٰ ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو چاند سے ان کے چہرے دو پی پیلا کے مائشو کچھ تو چیری دو پی کے پیلا کے ماں کچھ تو بچی کچی دو پترا دو کترا ہی صحیح کچھ تو بچ را تو کتر کچھ تو برآنا دو چاند سے ان کے چہرے پل گے سوئے مشکو اب تو مدینہ دو بولا گمبدے سب دو دکھا اب تو مر ہم سفار رضا ہند میں ہے غلام دو ہمار ہند میں ہے غلام چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشق فام دو دن ہے کھیلا ہوا وقت تہر ہے شام دو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہمدہو وانسلی وانسلیمو علی رسول کریم گرامی قدر درس جو جاری تھا وہ تھا حدیث نمبر سولہ کا اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی کہ قال آیت الامان حب الانصار و آیت الفاق بغض الانصار اور اسی نام سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے اور یہی نام جو ہے وہ باب کا بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رکھا ہے یہ باب نمبر دس ہے اس کا نام علامت الامان حب الانصار امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس, کا اس نام کا باب باندھا ہے ہاں جی اور جس کا ترجمہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد برمایا انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے یہ میرے آقا علیہ سلام کا فرمان اور جس کے بارے میں میں نے جناب پہلے حدیث کی سند اور سند کے راویوں پر میں نے مستقل جو بحث تھی وہ میں نے ارض کر دی ہے اب یہ ہے کہ انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد کی اور اعلان توحید کے وقت انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی تھی اور اسی لیے ان سے محبت جو ہے ایمان کی علامت ہے انصار جو ہے جمع قلت ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ دس سے زیادہ خاص پر نہیں ہوتا کم اس کا اطلاق جو ہے دس تک ہوتا ہے حالانکہ انصار کی تعداد جو ہے وہ ہزارہ کی تعداد میں ہے اور لیکن قلت اور کثرت کا یہ فرق صرف نکرا میں ہے اگر جمع قلت پر علف لام تعریف دا... کے داخل ہوں تو وہ جمع قلت جو ہے وہ کثرت میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ سرفی نہوی قاعدے سے اس طرح اس کو بنایا جاتا ہے جمع قلت کو جمع کسرت میں الفلام لام تعریف لگانے سے قلت کثرت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ فرق جو ہے اٹھ جاتا ہے نفاق کا معنی ہے ایمان کو ظاہر کرنا اور کفر کو چھپانا اور بغض محبت کی ضد ہے جہاں بغض ہوگا وہاں محبت نہیں ہوگی جہاں محبت ہوگی وہاں بغض نہیں ہوگا آج جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف لوگ ہیں جو مہاجرین اور انصار کے خلاف لوگ ہیں ان کی علامت جو ہے ان کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس حدیث میں بیان فرما دی ہے اور آج یہی پہچان ہے حضور علیہ سلاۃ وسلام کے صحابہ سے اور صحابہ بھی وہ صحابہ جو انصار کہلاتے ہیں اگر کوئی ان سے بود رکھتا ہے تو وہ منافق ہے اور انصار سے بغض رکھنا منافقت کی علامت اس وقت ہے جب ان سے بغض اس لیے ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں کیونکہ ایسا شخص یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرے گا تو اس کے سوا ان سے بغذ کرنا ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے اگر کہا جائے کہ مطابقت کا مقتضی یہ ہے ایمان کے مقابلے میں کفر ہو اور کفر کی علامت جو ہے بغض انصار ہے اس طرح کیوں نہیں فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ بحث ان لوگوں میں ہے جن کا ظاہر ایمان اور باطن جو ہے وہ کپر ہے اور یہاں ظاہری مومن کو حقیقی مومن سے امتیاز دینا جو ہے مقصود ہے اگر یہ کہا جاتا کابر کی علامت انصار سی بغض ہے تو یہ مقصد جو ہے وہ پوت ہو جاتا کیونکہ منابق بظاہر کابر نہیں ہے اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ اگر ظاہر حدیث کا یہ مقتضی ہے جو کوئی انصار سے محبت نہ کرے گا وہ مومن نہ ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا تقاضا یہ مقتضی یہ ہرگز نہیں کیونکہ عدم علامت کو یہ علامات لازم نہیں ہے کہ اس کی جس کی وہ علامات ہو وہ معذوم ہو جائے گا یا مراد کمال ایمان ہے یعنی اگر یہ علامت نہ پائی جائے تو وہ ایمان کامل نہیں ہوگا یہی مقصد جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہاں یہ حدیث بیان کرنے کا یہی مقصد ہے اور اگر یہ سوال کیا جائے جو کوئی دل سے تصدیق کرے اور انصار سے بغت بھی کرے تو کیا وہ منافق ہوگا اس کا جواب یہ ہے حدیث کا مقصد یہ ہے اگر انصار سے بغت اس اعتبار اس سے کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مددگار ہیں تو یقیناً منابق ہے اور جو شخص کبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تصدیق کرے گا وہ انصار سے بغض کرنا محال ہے کیونکہ حضور علیہ سلاۃ والسلام کی تصدیق اور انصار سے بغض دونوں جمع نہیں ہو سکتے اسی لیے حدیث میں ہے آیت المؤمن حب الانصار مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ انصار سے محبت کرتا ہے اور یہ مبتدا اور خبر ہیں دونوں مارپا ہیں جب مارپا مبتدا اور خبر دونوں مارپا ہوں تو جان بین میں حسر ہوتا ہے لہذا حدیث کا معنی یہ ہوگا ایمان کی علامت جو ہے صرف حب انصار ہے اور انصار سے محبت صرف علامت ایمان ہے تو علامہ نوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو کوئی انصار کا مرتبہ جانتا ہو اسے معلوم ہو ان حضرات نے دین اسلام کی بہت مدد کی ہے اسلام کا ظاہر کرنا مسلمانوں کو پناہ دینا ان کی مالی جانی مدد کرنا اور دین اسلام کے اہم کام جو تھے ان کا اہتمام کرنا اور ان کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ان سے محبت کرنا اسلام کی مدد کے لیے کابروں سے دشمنی لینا ان سب خصلتوں کی وجہ سے ان کے صدم ساتھ, ساتھ محبت کرنا یقیناً ایمان کی دلیل ہے اور ان سے جو بغت رکھے اور بغد جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے علامہ کستلانی رحمت اللہ علیہ نے ابن کہا ہے کہ ابن منیر نے کہا ہے یہ امر مخفی نہیں کسی شہر کی علامت اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہوتی حالانکہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے اعمال مسمہ ایمان میں داخل ہیں تو حدیث کی مناسبت کیسے ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ اعمال کا ایمان میں داخل ہونا جو ہے وہ مستفاد یہ ہے کہ محض تصدیق طلب نہیں حتی کہ اس پر کوئی علامت قائم کی جائے گی اور وہ انصار سے محبت ایسے اعمال ہیں اس کے بعد جو ہے وہ حدیث ہے اب دوسری سن لیجئے گا اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب فضائل الانصار میں ذکر کیا ہے اور یہاں بھی کتاب ایمان میں ذکر کیا ہے امام مسلم اور نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور آیت کے معنی جو ہیں وہ تو معروف ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے علامت کے انصار ناصر کی جمع ہے انصار کو انصار اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی آپ کا ساتھ دیا تھا اسلام کی سر بلندی کے لیے نہایتی اشار سے جناب کا کام کیا تھا اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے ان افراد کو ناصر اور مومن فرمایا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ولزینہ نثر الاح کا اور نپا کے مان یہ ہے زبان سے اسلام کا اظہار کرنا دل میں پر چھپا کے رکھنا اس حدیث میں انصار سے محبت رکھنے کی تائید ہے یوں تو ہر مومن سے محبت رکھنا ضروری ہے مگر انصار کی اسلامی خدمات اور دوسری خصوصیات کی وجہ سے ان سے محبت رکھنے کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ انصار سے محبت رکھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم تھا کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عالم ماکانہ و ما یقون کا علم عطا فرمایا تھا اور حضور علیہ السلاط وسلام کو معلوم تھا کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے جو مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کو جناب گالی گلوچ کریں گے اور اپنی تان و تشنی کا نشانہ بنائیں گے اس لیے دوسری حدیث میں ہے حضور علیہ سلاد والسلام نے فرمایا میرے اصحاب کے حق میں اللہ سے ڈرو جس نے ان کو محبوب رکھا تو میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا جس نے ان سے بغض رکھا اور جس نے ان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی جس نے مجھے ایزا دی اس نے بے شک اللہ کو ایزا دی جس نے اللہ کو ایزا دی خدا اسے بعض پرس فرمائے گا امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے اور ایک آیت قرآن آیت بھی اس کی شواہد موجود ہے کہ حضور اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین اللہ و رسول اللہ دنیا وال آخرہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی موجود ہے اور اس مضمون کی بہت سی حدیثیں موجود ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے صحابہ اکرام انصار اور مہاجرین سے محبت رکھنا ان کی تعظیم و توقیر کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے یہ وہ نبوس قدسیہ ہیں جنہوں نے بلا واسطہ حضور علیہ السلاط و السلام سے فیض حاصل کیا ہے تو آپ پر جان و مال قربان کیا ہے اور دین اسلام کو اپنے خون سے جنابے والا یہ بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں یہ افراد ساری قوم ساری قوم و ملت کے محسن اور مخذوم ہے اور, اور ان سے محبت رکھنا یقیناً اسلام ہے اور ان سے بغض اور عدابت جو ہے یقیناً منابقت ہے اور اس حدیث میں آیت الایمان کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے یہ مبتدا ہے اور حب ال اس کی خبر ہے جب مبتدا اور خبر یہ دونوں مار پا ہوں تو حسر کا فائدہ دیتے ہیں اگر حسر حقیقی مراد لیا جائے جیسا کہ اس حدیث کا تقاضا بھی ہے تو اس میں صاف اور سری مطلب یہ ہوگا مہاجرین اور انصار اور صحابہ کرام سے محبت رکھنا اس لحاظ سے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا انصار انصار انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ایمان ہے ان حضرات سے اس لحاظ سے بغض عداوت رکھنا یہ جی صحابی رسول ہیں تو یقینا پاک ہے کیونکہ حضور علیہ سلاۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کے ساتھ بغض صحابہ کا جمع ہونا جو ہے وہ ناممکن ہے اور بغض صاحب جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتا اس لیے بگزے صحابہ جو ہے وہ اور وہ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا لہذا لہذا یہ حدیث جو ہے اپنے معنی پر محمول ہے تو گرامی قدر اس کے بعد جو ہے حدیث نمبر ستارہ ہے اور حدیث نمبر ستارہ جو ہے وہ سماعت پر مالی لیجیے گا کتاب ایمان سے کتاب ایمان سے حدیث نمبر ستارہ اور حدیث نمبر ستارہ میں یہ ہے کالا حدثنا ابو ابولیمان قال حدثنا شعیب عن زہری قال انا ابو ادریس عائش الله ابن عبد الله ان عباده ابن صامد وكان شاهد بدر وهو احد من النقبا ليله العقبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابه من اصحابه بايعوني على ان لا تشركوا بالله شي ولا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تبترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفا منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك الشيئا فعوقبا في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك الشيئا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ ان شا فنح و انشا واقی بہو فنح کا یہ حدیث کی عبارت جو ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہے اور اس کے بارے میں ضروری بات جو ہے وہ سماعت پر مار گا اس کے پانچ راوی ہیں اس حدیث کے پانچ راوی ہیں اور سب سے پہلے راوی جو ہیں ابو یمان حکم بن ناپے اور دوسرے جو ہیں شعیب بن ابی حمزہ اور جن کا میں پہلے جو ہے آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کر چکا ہوں ان کی حالات زندگی بیان کر چکا ہوں اور تیسرے راوی محمد بن زہری ان کا بھی ذکر پہلے کر چکا ہوں اور چوتھے جو ہیں وہ ہیں ابو ادریس عائض اللہ بن عبد اللہ بن عمر خولانی دمشقی ہیں وہ حن کی جنگ میں پیدا ہوئے تھے ابن میمون نے کہا ہے عبد الملک نے انہیں دمشقہ کا قاضی مقرر کیا تھا وہ شام کے عابدوں اور کاریوں میں ان کا شمار ہوتا تھا اسی ہجری میں یہ بہت ہوئے ہیں اور پانچ میں رابی جو ہیں وہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی ان ہیں اور یہ یہ وہ سے ہیں کہ انہوں نے اقبا اولہ اور ثانیہ بدر احد بیت رضوان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہمرات تمام جنگوں میں حاضر رہے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھارہ حدیثیں جو ہیں نا وہ روایت کی ہیں اور آپ کا قد جو ہے لمبا تھا جسم بھاری تھا خوبصورت تھے سن چوتھی چوتیس ہجری میں آپ کا وصال شریف ہوا ہے اور یہ بات جو ہے یہ بھی یاد رکھے حدیث کے الفاظ میں یہ بھی موجود ہیں کہ وقان شاہدہ بدرن واہ احدن نقاب حضور علیہ سلاۃ وسلام کے آپ کے نقیبوں میں سے آپ ایک نقیب تھے جی آپ کے نقیبوں میں سے ایک نقیب تھے یہ اور حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب بارہ خوش نصیبوں میں سے تھے جن کو حضور علیہ سلاۃ السلام آپ نے اپنا نقیب فرمایا ہے سب سے پہلے اسعد بن زرارہ عوف بن حارث معد اوب اور معاب یہ دونوں جو ہیں افرا کے بیٹے ہیں اور زکوان بن عبد قیص بن سعد اور یہ مہاجر انصاری ہیں اور پانچ میں راب رابی جو ہیں راپے بن مالک ہیں بھٹے جو ہیں حضرت عبادہ بن سامت ہیں نقیب اور سات میں عباس بن عبادہ ہیں اور آٹھ میں یزید بن ثالبہ ہیں اور نویں جو ہیں اقبا بن عامر ہیں اور دس میں کتبہ بن عامر ہیں یہ دس نقابہ جو ہیں قبیلہ حضرت سے ہیں اور قبیلہ ہو سے دو ہیں ابو کے پاس تشریف فرما تھے اور قبیلہ خزرت سے چند لوگ آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور حضور علیہ سلاد کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو آپ نے آپ نے فرمایا اگر تم کچھ دیر ٹھہرو تو میں تم سے کوئی بات کروں چنانچے آپ کے پاس بیٹھ کے آپ نے انہیں دعوت اسلام دی اور آپ ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی کیونکہ ان لوگوں نے یہودیوں سے یہ سنا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور کا زمانہ قریب ہے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا با خدا یہ وہی نبی ہیں جو یہودی کہتے تھے ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے ایمان لے آئیں اور اور ہم سے سبقت لے جائیں چنانچہ انہوں نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا مسلمان ہو گئے جب وہ اپنے گھروں میں واپس گئے انہوں نے اپنے قوم سے حضور علیہ سلاد و کا ذکر فرمایا تو ان میں آپ کی بہت شہرت ہو گئی آئندہ سال بارہ شخص جو ہے رسالت میں حاضر ہوئے اور بارہ شخص جو ہیں جب موسم حاجم آئے تو ان میں سے ایک بامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ آپ اقبائے وادی میں آپ سے ملے اور آپ سے بیعت کی اور پہلی یہ پہلی بیعت عقبہ ہے اور ان امور پر بیعت کی تھی جو اس حدیث میں موجود ہیں حضور علیہ سلاط والسلام نے ان سے بیعت لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی اور اس شرط پر میری بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے چوری نہیں کرو گے جنا نہیں کرو گے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے اور نہ کسی پر بہتان باندھو گے جو تم نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے بنایا ہو اور نہ ہی اچھی شے میں ناپرمانی کرو گے تم میں سے جس نے اس عہد کو پورا کیا اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے اور جس نے ان میں سے کوئی شہ بکی تو اللہ تعالی نے اسے پردے پر پر پر پر پر میں رکھا تو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے اگر چاہے تو معاف کر دے چاہے تو عذاب دے دے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس شرط پر حضور علی و والسلام کی بیت مشریم کی اور حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ ان آپ کے لیے یہ, یہ حدیث جو ہے حضور علی السلام نے بیان فرمائی ہے اور اس باب کا نام جو ہے انا عبادت تب ن سامد و یہ باب حضرت عبادہ بن سامد جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے یہ باب کا نام ہے اور اس حدیث سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور بہت سے جنابے والا مسائل استمباد کیے جا سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس حدیث کو امام صاحب نے پانچ جگہ بیان کیا ہے ایک جگہ بیان نہیں کیا یہاں کتاب المان سے آپ نے سماج پر مالی ہے کہ کتاب الامان کی عبارت بھی آپ لوگوں نے سماج پر مالی ہے اور اسی کو کتاب المغازی میں بھی بیان کیا ہے وفود الانصار نے بھی بیان کیا ہے حدود میں بھی بیان کیا اور احکام میں بھی اس کو بیان کیا ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ اور امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس میں چند الفاظ جو ہیں ان پر غور پرما لیجئے گا اور اس حدیث سے بہت سے مسائل بھی نکلتے ہیں وہ بھی ان العزیز اللہ ہی تعالی آپ سماعت فرمائیں گے اور اس سے مسائل جو نکلتے ہیں سب سے پہلے یہ پہلی حدیث ہے انصار سے محبت رکھنے کا جس میں بیان ہے جس کو میں نے پہلے آپ سے لوگوں کی خدمت میں پیش کیا ہے اور یہ بھی یہ کہ انصار کو یہ فضیلت اس لیے حاصل ہوئی تھی کہ انہوں نے اس وقت حضور علیہ سلاۃ والسلام کا ساتھ دیا تھا کہ جب کہ آپ کی جان اور مال کی مدد کی جب کہ ساری دنیا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی اس میں انصار کی وجہ تسمیہ کو بیان کیا ہے اور پہلی اس قوم کو بنی قیلہ کہتے تھے لیکن جب ان کے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا تو حضور علیہ سلاد و سلام کے دست اقدس پر بیعت کر لی تو ان کا لقب جو ہے اب تبدیل ہو گیا اب انہیں انصار کے لفظ پر نام سے جناب والا پکارا جانے لگا ہاں جی اور یہ دین کے مددگار انصار کا معنی کیا ہے مددگار اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے مدد کے قائل ہیں ان کو قرآن کریم سے وہ آیات کریمہ پڑنی چاہیے جن میں انس اور جو اللہ کے دین کے مددگار ہیں حالانکہ حضور علیہ السلاۃ وسلام آپ کو آپ نے تو بڑی سراحت کے ساتھ ایسی حدیثیں جو بیان کی ہیں لیکن ان لوگوں کو نہ تو یہ بخاری میں نظر آتی ہیں نہ حدیث کی دوسری کتابوں میں ایسی حدیثیں نظر آتی ہیں اور سب سے پہلے بیعت جو ہوئی تھی وہ یہ تھی نہیں کریں گے جنا کے قریب نہیں جائیں گے چوری نہیں کریں گے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے کسی مسلمان کو نہق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے مگر اولاد کے کی قید اس لیے ہے کہ اس زمانے کے لوگ اپنی اولاد کو مبلغ ہونے کی وجہ سے مبلغی کے خواب کی وجہ سے قتل کر دیا کرتے تھے یا یہ کہ اولاد کو قتل کرنا بنسبت دوسروں کے اشد کبیرا گناہ ہے کیونکہ اس میں جناب قطع رحم کا جو ہے نا وہ, وہ بھی آتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بہتان باندھنا اور بہتان نہیں باندھیں گے عرب کا یہ دستور تھا جن اور جو عورتیں کئی کئی مردوں سے ملتی تھی وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف اپنے بچے کو منسوب کر دیا کرتی تھی یا مجہول بچے کو اپنا کہہ کر شوہر کی طرف منسوب کر دیا کرتی تھی عام مردوں کی یہ حالت تھی کہ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تومت لگایا کرتے تھے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے جب ان لوگوں کو بیت فرمایا تو ان لوگوں سے عہد لیا آئندہ کسی پر افطرا بوتان نہیں باندھیں گے لہذا اس حدیث میں بوتان کی نسبت ہاتھ پاؤں کی طرف کی گئی ہے اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بوتان نہ باندھیں گے جن کو ہاتھ اور پاؤں کے درمیان افطرا کرتے ہیں اور شارہین کرام نے اس کے متعدد مانے کیے ہیں بعد نے کہا ہاتھ اور پاؤں کنایا ہیں نفس سے سے اور عبارت یہ ہوگی لاتا تو من بہتان ان من یعنی اپنی ذاتوں سے اور دل سے کسی بار بہتان نہ باندھیں گے کیونکہ دل ہاتھ پاؤں کے درمیان ہوتا ہے اور اس میں فرمایا محمد بن جمرہ نے فرمایا ہے بینا ایزی کے معنی یہ ہوں گے کہ فی الحال کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے اور کے معنی یہ ہے کہ آئندہ کمانے میں بھی کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے یہ حدیث کے یہ معنی جو ہے نا لیے, لیے جاتے ہیں ولافی معروف اچھی بات میں نافرمانی نہیں کریں گے اچھی بات کی قید صرف ان پوس کے لیے کی گئی ہے ورنہ حضور علیہ سلاۃ والسلام ہمیشہ معروف کا ہی حکم فرمایا کرتے تھے حضور علیہ سلاۃ والسلام نے کبھی غیر معروف چیز کا حکم ہی نہیں فرمایا اور ایک مسئلہ یہاں ثابت ہوتا ہے وہ مسئلہ تھوڑا الجا ہوا اختلافی مسئلہ ہے اور اس کو جسمات پر دیئے گا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر اس حدیث میں ہے کہ کوئی چیز واجب نہیں ہے موتی کو بخشنا اور آسی کو سزا دینا یہ بھی اللہ پر واجب نہیں ہے وہ فعال ما یرید ہے چنانچہ اس حدیث سے اور اس ٹکڑے سے جس نے گنا کیا اگر خدا چاہے تو اس کو بش دے چاہے تو سزا دے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسی کو سزا دینا دینا واجب نہیں ہے اگر چاہے تو بخش دے اور جب آسی کو سزا سزا دینا جو ہے اس پر واجب نہیں ہے تو مطی کو ثواب عطا فرمانا بھی اس پر واجب نہیں لہذا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ رب العزت مطی کو جو ثواب عطا فرمائے گا محض اس کا فضل اور کرم ہوگا اور اس کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کیا خوب طرح جانی کی ہے وہ کہتا ہے اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے فاحوا اللہ یعنی مومن کو ثواب فرمانا آسی کو عذاب دینا خدا کے قبضے میں ہے جس سے یہ ثابت ہوا کہ اہل کبار سے جو شخص بغیر توبہ کیے مر گیا اللہ چاہے تو پہلے مرتبہ ہی اس کو جنت میں داخل فرما دے اگر چاہے تو سزا دے کر جنت میں داخل فرمائے یہی عقیدہ جو ہے اہل سنت و جماعت کا ہے اجر اور احتاب محفوظ اور اس حدیث سے موت تزل اور خوارج کے خیال کی تردید کی گئی ہے معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ مرتقب کبیرہ گنا مرتقب کبیرہ جو ہیں اگر بغیر توبہ کیے مر گیا اللہ تعالیٰ پر اس کو عذاب دینا واجب ہے یہ موتزلہ کا عقیدہ ہے اور اگر توبہ کر کے مرا, مرا تو اللہ تعالیٰ پر اس کو معاف کر دینا واجب ہے اس طرح اس حدیث سے خوارج کے اس خیال کی بھی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں مرتقب کبیرہ کافر ہیں کیونکہ اگر مرتقب کبیرہ جو ہے کاپر ہو جاتا تو اس کی بشش بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس لیے یعنی گناہگار کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے چاہے بخشے اور چاہے تو سزا دے اس میں توبہ کر کے مرنے والا بغیر توبہ کے مرنے والا دونوں شامل ہیں اور اس حدیث سے اس جملے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہنمی یہ جنتی ہونے کا کسی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بخشنا اور سزا دینا جو ہے اللہ کی معیشت پر موقف ہے اور جن افراد کے جنتی یا جہنمی ہونے پر نص وارد ہو چکی ہے ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے جیسے حضور علیہ سلاۃ والسلام نے بعض کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے وہ نص سے ثابت ہے اور جو نص سے ثابت ہیں وہ قطعی جنتی ہیں ان کے, ان ان کے لیے یہ اعتقاد رکھنا جو ہے وہ عین دین ہے اور دین کی عین علامت ہے یہ ضروری ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا اتقاد رکھا جائے اور اس موقع پر ایک بات ضروری یہ ہے کہ لفظ حدیث حدیث میں لفظ یہ ہے من من ذالک شعی جس میں شرک زنا قتل بہتان وغیرہ تمام گنا داخل ہیں اب عموم حدیث کا منشا یہ ہوگا اگر کوئی شرک کر کے مرتد ہو گیا تو اس کو حد قتل کر دیا گیا تو قتل اس کے لیے کیا کفارہ ہو جائے گا بلکہ اس کی بات جو ہے نا یہ بات یاد رکھ لیں اس کے لیے وہ کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اِن اللہ شر کے علاوہ کوئی گناہ کیا تو اس پر حد قائم ہوگی تو یہ کفارہ ہو جائے گا علامہ عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث میں ظالقہ کا ذالکہ کا جو لفظ ہے اس کا اشارہ جو ہے غیر شرح کی طرف کیا ہے اور لفظ جو ہے سطر اس پر قرینہ ہے اگر کیونکہ سطر اس چیز کا ہوتا ہے جس کا اس اظہار اور اخواہ ہو سکے اور یہ امر, امر, امر, امر یہی ہے کہ کمر اور شرک جو ہے امور باطنہ سے ہیں کیونکہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے لہذا اس تقدیر پر حدیث میں خصوص کی بھی حاجت نہیں رہتی علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شرک سے مراد یہاں شرک خفی ہے اور یہ بھی جو ہے ایک طرح کا یہ خیال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اہل اہل علم کا جو ہے اختلاف ہے اہل علم کا مسلک یہ ہے حدود شرعیہ جو ہے گناہ کا کفارہ ہے یعنی جس پر حد قائم ہو گئی اس کا گنا معاف ہو گیا یہ حضرات اپنے مسلک پر حادہ جو ہے اس حدیث کو دلیل کے طور پر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصاب من کا شیئن فاہو قیبہ پھر دنیا پاو کپا رت اللہ اس حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں اور جس میں کوئی گنا جس سے کوئی گناہ ہو گیا پھر دنیا میں اس کو سزا دی تو اس پر حد قائم کر دی گئی تو یہ حد آخرت کے گنا کا کفارہ ہو جائے گا چنانچہ اس مسلک کے تائید میں اور بھی حدیث پیش کرتے ہیں جو متادر صحابہ ایران سے مروی ہیں حضرت علی المرتض کر اللہ وج الکریم سے امام ترمزی و حاکم نے روایت کیا ہے ابو تمیم یمنی سے تبرانی نے جو ہے باسناد حسن روایت کیا ہے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد نے بھی باسناد حسن جو ہے وہ روایت جو ہے وہ لی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے تبرانی نے مرفون اس مضمون کی حدیث روایت کی ہے من اصاب بھی فی دنیا فا بالعبت بالآخرا جس نے کوئی گناہ کی دنیا میں اس کی پیدائش میں حد لگا دی گئی تو اللہ تعالی سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے بندے کو آخرت میں دوبارہ سزا دے لیکن احناد کا جو مسلک ہے وہ بھی عرض کرتا جاؤں وہ یہ ہے کہ حدود کفارات میں امن عالم کا امن عالم کے قیام کے لیے ہیں حدود کے اخروی سزا کی معافی نہیں ہو سکتی پنا کرے احناف اپنے مسلک پر اب حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالی انو کی روایت جو ہے اس سے استطلال کرتے ہیں اور جس میں حضور علیہ السلاۃ والسلام نے رشاد برمایا لا ادری الحدود و کفارت الہلحا عملہ میں اتقل سے نہیں کہتا حدود اس کے اہد کے لیے کپ اہل کے لیے کفارہ ہوتے ہیں یا نہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے حدیث ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا ہے کہ بلا شبہ یہ صحیح ہے اور شرط شیخین پر یہ حدیث صحیح ہے شیخین سے مراد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں یعنی ان دونوں کی شرط پر یہ حدیث جو ہے صحیح ہے اور اس کو امام حاکم نے اور امام بزار نے روایت کیا ہے معمر بن ابی زیب نے ان سعید اللہ تعالیٰ نے سے روایت کیا ہے اور امام احمد نے یعنی احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے امام عبدالرزاق سے اور انہوں نے معمر سے روایت کیا ہے لہذا احناب حدیث ابو حرارا سے حجت پکڑتے ہیں اس معاملے میں توقع فرماتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے بس خاموشی اختیار کرتے ہیں لیکن یہ بات جو ہے یہ قابل غور ہے اور سننے کے لائق ہے جو اہل علم حدیث حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ سے استدلال کرتے ہیں اس امر کے قائل ہیں کہ حدود کفارہ میں ہیں تو وہ حدیث ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صحیح مانتے ہیں اور دونوں میں تطبی یہ دیتے ہیں حدیث ابو حرارا سابق ہے یعنی یہ بات حدو حد کے قائم ہو جانے سے غنا معاف ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہے حضور علاط وسلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ اس, وقت اس, اس کے متعلق اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں آئی تھی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرما دیا اس وقت آپ نے فرمایا کہ حد قائم ہو جانے سے آخرت کا گنا معاف ہو جاتا ہے جس کا بیان جو ہے حدیث عبادہ میں موجود ہے یہ حدیث جو میں نے پیش کی ہے اس میں موجود ہے اور لیکن اس تقریر پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن جو ہیں سابق نہیں حدیث سابق نہیں ہو سکتی کیونکہ حدیث ابو بادہ جو ہے اس وقت کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مکت المکرمہ میں بیت فرمایا تھا یہ بیت اولا کہلاتی ہے تو حضرت ابو ہرارا اس بیت کے سات سال بعد اس سال آپ ایمان لائے ہیں جس سال کو عام خیبر کہا جاتا ہے یعنی درمیان میں سات سال کا وقفہ ہے تو پہلی عدید جو ہے وہ حضرت عبادہ بن سامت کی ہے اس کے سات سال بعد حضرت عبادہ اللہ یہ رب بھی ہے سی جگہ بہت سی بات ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق کا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح صحیح احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ہر برائی سے محفوظ فرما لے اور مسل کے حق اہل سنت و جماعت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے دلوں کی قدرتوں کو دور فرما دے اور ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمائین کی محبت نصیب فرمائے اور حضور علیہ سلاۃ وسلام کے مہاجرین اور آپ کے انصار کی محبت نصیب فرمائے اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آیت الایمان ایمان کی نشانی جو ہے حب الانصار ہے انصار سے محبت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انصار مدینہ سے مدینے والوں سے محبت کرنے والے موت کی توفیل عطا فرمائے اور ان کے بغض ان سے بُگت کرنے سے بچا لے اور جو ان سے بُگت رکھتے ہیں ان کے ساتھ بگت کرنے کی توفیق تع پرماد و البلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضور بزم رضا آپ کا بہت بہت شکریہ الحمدللہ ہم روزانہ ادھر حاضری دیتے آپ کا بہت بہت, بہت شکریہ بس ہمیں ایسے ہی آپ علم آپ سکھاتے ہیں اور زیادہ تو نہیں بس آپ کا شکرانہ کرنا تھا آج تو کوئی سوال تو ہے نہیں ہے کوئی کسی بھائی کے پاس سوال ہو تو پلیز سوال کریں اور چلے میں مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم روم آج بہت خالی ہے نا کوئی ہے نہیں تموجن بھائی لگتا ہے فری انٹرنیٹ لے کے پتا نہیں ان کا کیا ہوا سنیل لائن بھی لے, آئی ڈی چھوڑ کے چلے گئے اور باقی بھی بس ہم ہی ادھر موجود ہے حسن رضا بھی آف لائن چلے گئے لگتا ہے وہ بتی کا بتی کا بل نہیں بھرے آج انہوں نے وہ بھی چلے گئے اوپ, چلے اسلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ممن بھائی یہ بھی غنیمت ہے یہ بھی غنیمت ہے کہ جتنے آدمی ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے الحمد للہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے تو باقی کل جمعرات ہے مجھے نہیں معلوم کہ دعوت اسلامی کا روم کتنے بجے بند ہوتا ہے اگر دیر سے ہوتا ہے تو میں پھر کل درس نہیں ہوگا اگر ٹائم پہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کا روم کتنے بجے بند ہوتا ہے یہ ذرا کوئی بھائی لکھ دینا کیونکہ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا روم کراچی سے فضان مدینہ سے اے اے اے اے اے اوپن ہوتا ہے नहीं ये दस तीस पर ये बंद हो जाता है या ओपन होता है इस वक्त बंद होता है जी کیونکہ میں نے بھی ابھی جانا ہے دستی پر کلوز ہوتا ہے آہ پھر تو ٹھیک ہے پھر تو ٹھیک ہے پھر میں آ سکتا ہوں میں تو بارہ بجے آتا ہوں پاکستان ٹائم بارہ بجے آتا ہوں جی تو کل انشاءاللہ پھر درس ہوگا انشاءاللہ ابھی ابھی ایک مفتی ہارون صاحب تشریف لاتے ہیں سوالات تو مفتی ہارون صاحب سے ہی ہوتے ہیں میں بھی دیا کروں گا انشاءاللہ تھوڑا آگے چلوں جی جب مسائل کی دنیا میں جاؤں گا بس تھوڑا سا باقی ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سوالات کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی خود بخود جو ہے مسائل میں تمام مسائل کو حل کرتا چلوں گا انشاءاللہ اللہ ان بفضل ہی تعالی ہاں جی جہاں آپ دیکھیں گے اختلافی مسائل آگے ہیں تو اس, اس میں اس وقت تک آگے نہیں بڑھوں گا جب تک ان کو مکمل طور پر کلیئر نہ کر لوں ہاں عمرے کے لیے گئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ پھر ٹھیک ہے اے. ٹھیک ہے بس جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضور آپ کے ایک سوال ہے ادھر وہ دعا میں یا اللہ اپنی نظر اپنی نظر کرم فرما اس کا کہنا کیا جائز ہے علیہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مائک فری آپ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچیں کہ جیسے ہماری نظر ہے آنکھیں ہیں ایسی اللہ تعالیٰ کی بھی آنکھیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی آنکھوں سے پاک ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا اللہ اپنی شان کے مطابق جیسی اس کی شان ہے ایسی نظر کرم فرما تو یہ جائز ہے اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے جی اس میں کوئی ایسی بات نہیں دعا کرنے میں دعا میں خلوص دل سے جیسے بھی الفاظ محبت والے ہوں وہ جائز ہیں کوئی جس میں گستافی کا پہلو نہ نکلتا ہو باقی سب جائز ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے کوئی ایسی بات نہیں اس میں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے کوئی کوئی حرج والی بات نہیں ہے